نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين محترم مسلمان بهيو بهنو أنصار مهاجرين غور إسلاميان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کل اس بات کو بہت زیادہ دہرایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس مقصد کے لیے حکومت نے ریڈیو اخبارات اور ٹی وی چینلوں میں ایسے توتے بٹھائے ہوئے ہیں جو شب و روز اس رٹے رٹائے سبق کو دہراتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے تو طالبان اپنی جنگ کو جہاد کیوں کر قرار دیتے ہیں محترم مسلمانوں اسلام ایک ایسا دین ہے جو نصرانیت یا یہودیت کی مانند صرف باطنی اور روحانی عبادتوں پر زور نہیں دیتا بلکہ دنیاوی معاملات اور حکومت چلانے میں بھی دین اسلام بھرپور انداز میں رہنمائی کرتا ہے اسلام ایک نظام ہے قانون ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں اس ملک کے عوام کے دلوں سے اسلام پسندی کی روح کو کھرش ڈالا جاتا ہے اور اسلامی شریعت کو ختم کر کے جلد از جلد جمہوریت اور پارلیمنٹ کی سیاست کو ہوا دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں اب اسی سوال کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں کیا واقعی پاکستان دارالاسلام یعنی اسلامی ملک ہے تو آئیے غور کرتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دارالاسلام یعنی اسلامی ملک اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں اسلامی قوانین اور شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عملن نافذ ہو دیکھیے عقائد الاسلام از علامہ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو قائم تو اسلام کے نام پر ہوا ہے مگر اسلام کو یہاں ما سوائے کاغذی کارروائی کے عملی طور پر اس کا حقیقی مقام نہیں مل سکا مظاہروں نارو اور پارلیمنٹ کی منافقانہ سیاست کے ملبے تلے اسلام کا جنازہ پڑا کراہ رہا ہے مگر داد رسی کرنے والا کوئی نہیں اللہ رحم فرمائے آمین پاکستان کو دارالاسلام یعنی اسلامی ملک قرار دینے والوں سے چند سوالات پوچھنے کی ضرورت کی جاتی ہے نمبر ایک کیا پاکستان میں برسر عام نماز نہ پڑھنے والے رمضان شریف میں روزہ خوری کرنے والے اور زکوۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کوئی قانون ہے اور اس پر عمل کہاں ہوتا ہے اور اگر عمل ہوتا ہے تو پھر کیسے دن دہاڑے یہ کام انجام پاتے ہیں نمبر دو کیا پاکستان میں زنا کرنے اور کروانے والے لواقت کرنے اور کروانے والوں کے لیے حدود تاضیر کا قانون ہے اگر ہے تو اس پر عمل کہاں ہوتا ہے اور اگر ان قوانین پر عمل درآمد ہوتا ہے تو کیا ملک کے بڑے بڑے شہروں میں موجود جسم فروشی کے مراکز حکومت کی نگاہوں سے اوجل ہیں بطور مثال ہیرا منڈی داتا دربار اور فائیو اسٹار ہوٹلوں کا نام لیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ خفیہ نہیں ہو رہا بلکہ یہ بدکاری کے اڈے بڑی ڈٹائی اور حکومتی سرپرستی میں چل رہے ہیں باقاعدہ اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں پاکستان کے بزرگ سیاستدانوں اور فوجی جوانوں کے لیے یہاں سے مال سپلائی ہوتا ہے یا وہ خود تشریف لاتے ہیں لعنت ہو اللہ کی ایسے حکمرانوں پر اور ان کے دوستوں پر مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے کتاب پارلیمنٹ سے بازارِ حسن تک اور سیکس نمبر تین سود جسے اللہ نے اللہ و رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے ایک درہم کو چھتیس بار زنا کے مسداق قرار دیا ہے اس گندی چیز پر پاکستان کی معیشت قائم ہے سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے لعنتیں ہیں اب آپ خود سوچئے جس ملک کی معیشت ہی اس عظیم جرم اور حرام پر قائم ہو وہ اسلامی حکومت کیسے ہو سکتی ہے نمبر چار علامہ شاہ کشمیری رحم اللہ جو علماء دیوبند کے سرخیل ہیں اپنی کتاب اقفار الملحدین میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسواک کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے مرتد ہے اب آپ ذرا سوچئے مسواک کے بارے کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی البتہ وہ سنت نبوی ہے اور جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص داڑھی کا مذاق اڑائے یا داڑھی کترنے یا منڈنے کے بعد اپنی آلو یا برش نما شکل کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے نعوذ باللہ حکومت پاکستان شریعت کا مذاق اڑاتی ہے حدود آرڈیننس کا جو جنازہ انہوں نے نکالا حسبہ بل کے کفن دفن کے انتظام سب نے دیکھا لیکن دل کی آنکھیں اللہ اپنے خاص بندوں ہی کو دیتا ہے یہ جہاد کو فساد دہشت گردی اور مختلف قسم کی گالیوں سے یاد کرتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ترین بندے مجاہدین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا خون بہاتے ہیں جیلوں میں ان کے ساتھ ناقابل ذکر ظلم کرتے ہیں کیا یہ مسلمان ہیں کیا یہ اسلامی ملک ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ناپاک فوج مساجد و مدارس پر بمباری کرتی ہے مخصوص کے علاقے برون میں ایک مسجد کے محراب میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا فوجیوں نے داخل ہو کر کلیمے کے اوپر راکٹ کا گولہ داغا اور جو کچھ رسوائے زمانہ پرویز کے زمانے میں لال مسجد میں ہوا وہ تو پتھر کا دل رکھنے والوں کو بھی رلا گیا کیا؟ کیا؟ یہ اسلامی ملک میں ہونے والی باتیں ہیں اب سوال بات بات بات یہ ہے کہ مسواک کی سنت ننفذ جس کے بارے ایک آیت دارے بھی, دارے بھی نہیں اس کا مذاق اڑانے دارے والا کافر اور جہاد جس کے بارے تقریباً پانچ سو آیتیں اور ہزاروں حدیثیں ہیں کیا اس کا انکار کرنے والا مذاق اڑانے والا کافر نہیں ہوتا بعض دردان پاکستان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش پاکستانی حکمران مجاہدین کے خلاف کارروائی نہ کرتے تو آج وطن عزیز کا یہ حال نہ ہوتا اللہ جل جلال کا ارشاد ہے ماں کا در المنینا حقاء الخبی علیہ حتى من آل عمران عیت نمبر ایک یعنی اللہ نہیں چھوڑ دینے والا ایمان والوں کو تمہاری موجودہ حالت پر یہاں تک کہ پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر ڈالے اس لیے ہم نے پاکستان کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا اپنا ایک خاص نظام ہے جو ضرور ہو کر رہے گا بالفرض اگر پاکستانی حکمران مجاہدین سے پنگا نہ بھی لیتے تب بھی پاکستان میں درپردہ چھپے منافقین دو نمبر علماء کرائم اور حکمرانوں کا حساب و کتاب ضرور ہونا تھا جو الحمدللہ للہ آج شروع ہے علماء کرام اور علماء کرائم میں فرق اے بی سی پڑھنے والے حضرات سے پوچھیے اگر آپ پاکستان کے حقیقی ہمدرد ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ قیام پاکستان کے اساسی مطلب لا الہ الا اللہ کی طرف ہم عملاً بڑھ رہے ہیں ساٹھ سال ہو چکے ہیں مگر اللہ کی نعمت پاکستان میں کوئی فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوا کوئی سرکاری حکم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق نہیں ہوا آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ گندہ نظام مزید چلتا رہے یہ سسٹم اسی طرح برقرار رہے نمبر پانچ پاکستان کا نظام تعلیم کافروں کا تیار کردہ عدالتی نظام کافروں کا تیار کردہ داخلی و خارجی قوانین کافروں کے تیار کردہ بینک اور معیشت کا نظام کافروں کا تیار کردہ تو آخر یہ ملک اسلامی کیسے ہو گیا نمبر 6 پاکستان میں جو حقوق نسرانیوں شیوں قادیانیوں اور آخانیوں کو حاصل ہیں وہ بچارے مسلمانوں کو بھی حاصل نہیں اس ملک میں ہر قسم کے کافروں کو ملکی معاملات اور سیاست میں مداخلت کا پورا اختیار ہے حالانکہ اسلامی ملک میں انہیں ذمہ بن کر جزیا ادا کر کے ذلیل ہو کر رہنا چاہیے تو پھر یہ دارال اسلام کیسے قرار پا گیا باتیں اور بہت ہیں لیکن العاقل اللہقل الاشارہ اشارہ عقلم کے لیے اشارہ کافی ہے اب یہاں ایک سادہ سا سوال ہے اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہے تو وہ کیا ہے ظاہر ہے کہ آپ فورن یہی کہیں گے کہ وہ کافر ہے بس اگر پاکستان الاسلام ہے تو مذکورہ بالا سوالات کے معقول اور تسلی بخش جوابات درکار ہوں گے ورنہ مسلمانوں کو ساٹھ سال تک دھوکہ دیا گیا مزید کیوں دھوکھے میں رکھا جائے اور اگر پاکستان دارالاسلام نہیں ہے تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ دار الحرب ہے اور جہاد ہی کے ذریعے یہاں اسلامی نظام نافذ ہو سکتا ہے اب نارخانے کی توتی ہزار شور مچائے اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ چند سوالوں کے جوابات ضروری ہیں یہاں مدرسے ہیں مسجدیں ہیں علماء ہیں تبلیغی ہیں مجاہدین ہیں اور ان کے مراکز ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایسے ملک کو کافر ملک کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے تو عرض ہے کہ یہ سب باتیں امریکہ اور برطانیہ میں بھی ہیں کیا اس سے امریکہ اور برطانیہ دار الاسلام بن جائیں گے نیز ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے, ہے کہ پاکستان, پاکستان کو یہاں کھلی چھوٹ ہے آزادی ہے, ہے تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں صرف ان مجاہدین نما فوجیوں کو آزادی ہے جو یا تو آئیس آئی ایس آئی کے ماتحت مات ہیں یا پھر وہ پاکستان کے اندر کاروائی نہیں کرتے ایسی ازادیہ تو امریکہ نے بھی روس کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کو دے رکھی تھی یہ سب مفادات کے قصے ہیں اور کچھ نہیں ایک بات ہر وقت مجاہدین کے دلوں میں تڑپتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے یہی وجہ ہے کہ ہم آپ سے مسلمانوں کے ملک پاکستان کو اسلامی ملک میں بدلنے کے لیے تعاون کے طلبگار ہیں آپ طالبان کے ہم فکر بنے ہم قدم بنے ہم درد بنے سب سے پہلے خدا ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے سب سے پہلے پاکستان نہیں پاکستان ہمارا وطن ضرور ہے لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے کیا اس معمولی سی دنیا کے خاطر ہم اپنی عزت و ناموس اور دین کو دا پر لگا دیں ہرگز نہیں یہ اسلامی فکر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسے افضل ترین علاقے کو چھوڑا پھر مدینے سے آ کر مکہ پر حملہ کیا کیوں تاکہ وہاں اسلامی نظام اور اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے آئیے ہم اللہ کے لیے ایک پاکستان قربان کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دسیوں پاکستان دے گا انشاءاللہ اللہ آخر ہندوستان یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کی اتنی بڑی زمین کس کے کام آئے گی پاکستان کو ہم اس وقت تک دار الحرب سمجھیں گے جب تک کہ یہاں اسلامی نظام قائم نہیں ہو جاتا اور مسلمان کو فارک شکنجے اور یہود و نصارہ کے پنجے سے آزاد نہیں ہو جاتے مزید وضاحت کے لیے یہاں ایک اور سوال کا اضافہ کرتے ہیں کہ ہندوستان دار الحرب ہے یا دارالاسلام یعنی ہندوستان کافر ملک ہے یا اسلامی ملک جواب سو فیصد یہی ہوگا کہ دار الحرب ہے کیوں اس لیے کہ وہاں ہندوؤں کی حکومت ہے حالانکہ ہندوستان پر مسلمان ایک ہزار سال تک حاکم رہے ہیں اور وہاں کی مسلمانوں کی آبادی تقریباً ستائیس کروڑ ہے امریکہ دار الحرب ہے کیوں اس لیے کہ وہاں نسرانیوں کی حکومت ہے اسرائیل دار الحرب ہے کیوں اس لیے کہ وہاں یہودیوں کی حکومت ہے اب آپ غور فرمائیے کہ کیا ہندوستان میں ہندو مت قائم ہے کیا امریکہ میں انجیل کا نظام قائم ہے کیا اسرائیل میں یہودی قانون نافذ ہے ہرگز نہیں ان ممالک میں سے کسی بھی ملک میں مذہبی حکومت قائم نہیں آخر ان ملکوں میں کون سا نظام ہے جواب انتہائی مذہقہ خیز بھی ہے اور حیرت انگیز بھی ان تمام ممالک میں کہیں بھی مذہبی حکومت قائم نہیں بلکہ ان تمام ممالک میں جمہوری نظام قائم ہے اور یہ ممالک بالاتفاق کافر ممالک ہیں پاکستان شریف میں بھی جمہوری نظام قائم ہے اور یہ اسلامی ملک ہے عجیب بات ہے یہ ہے عقل و فلسفہ جسے بچارہ طالب جان کا چھوٹا سا دماغ قبول نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے اور سمجھنے کی توفیق فرمائے آمین و سلم على سیدنا محمد وعلى وصحبه وسلم محمد وسحب وبارك وسلم وسلی اللہ علی سیدنا محمد وسحبہ وبارك وسلم علیکم و علی رحمۃ اللہ